دوستی کا معیار آپ کسی کو کامیابی اور کامرانی کی بلندیوں پر نہیں پائیں گے مگر یہ کہ اسے سہارا ملا ہوگا اپنے کسی دوست سے یا بیوی بی سے یا کسی محبوب انسان سے ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی میں کچھ لوگوں کا مقروض محتاج رہتا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس وقت ہاتھ پکڑتے ہیں جب آدمی گر رہا ہوتا ہے اس وقت چمک جلاتے ہیں جب آدمی گھٹا ٹوپ اندھیروں میں بھٹک جاتا ہے اور اس وقت اس سے میٹھی بات کرتے ہیں جب زندگی کی مشکلات کے ہتھوڑے اس کا سر کچلنے کو ہوتے ہیں اور اس وقت اس کو خوش کرنے کے لیے مسکراتے ہیں جب کہ دنیا اسے کھانے کے لیے دانت تیز کر رہی ہوتی ہے